<سؤال> حيال الفلا <لا حلوه> حيال الفلا حيال الفلا <حينا> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن من عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقعها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا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 فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم لمن كنتم مؤمنين وقال تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحوا اصبروا ان الله مع الصابرين وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الامم ان تداعى عليكم كما تداكلت على قصأتها فقال قائل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغساء السيل يوجد فيكم البهن فقال قائل فما البهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت الله لإمام أبو وصحه الشيخ ألباني رحمه الله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 تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اعبار اس پرفتن دور میں اس معصیت کے دور میں اس فحاشی اور بدکاری کے دور میں اے بار علحا ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین ہم سب کو برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما آمین ہم سب کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق قطع فرما اسلام اور دوستو شاعر کہتا ہے آہ دل سے ہم نے تعلیمات قرآنی غذب ہے ہم کو اب حاصل نہیں ہے وہ زمانے میں معزت سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اسلامی بھائی عزیزوں اور دوستو آج دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالنے سے اور کے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لینے سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج مسلمان دنیا جہان میں دنیا کے ہر ہر دنیا کے زمین کے ہر ہر چپے میں یہ مسلمان بڑی مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے بڑی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے بڑی بربادی کی زندگی گزار رہا ہے اور بڑے خوف اور ہراس کی زندگی گزار رہا ہے آخر اس کے اخبار کیا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قوم وہ مسلمان جو بڑے معزز تھے وہ مسلمان جن کے نام دنیا کی قومیں کاپتی تھی اور تھرایا کرتی تھی وہ مسلمان جس کا کبھی وہ مسلمان جس کی کبھی توتی بولا کرتی تھی وہ مسلمان کی زندگی گزارا کرتا تھا اسے عروج حاصل تھا اسے بلندی حاصل تھی مقام حاصل تھا آج کیا وجہ ہے کہ اللہ بھی وہی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہی ہیں خان کعبہ بھی وہی ہے ہمارا قبلہ بھی وہی ہے وہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا ہے یہ ذلت سر میں کیوں آئی آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہے آج ہم رسوا کیوں ہیں آج تباہی اور بربادی ہمارا مقدس کیوں بنے آج کیوں, آج کیوں, کیوں ہم رسوا کیے جا رہے ہیں دنیا کی قوم میں آج ہم پر چڑھ دوڑ رہی ہے آج ہمیں سفید حس دینے کے لیے تیار میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے اسباب ہمیں بیان کر دیے ہیں اور بتا دیے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَلَا وحر الفساد بحری بیما کسبت لوگ بحرو بر میں فساد پھیل چکا ہے بحرو بر میں سمندر اور خشک... خشکی میں فساد پھیل چکا ہے بما کسبت اے دنات لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں کے گناوں کی وجہ سے لوگوں کے نافرمانیوں کی وجہ سے اور پھر اللہ تبارک مطالعہ فرماتا ہے بِمَا ناس بعملو تاکہ اللہ تبارک مطالعہ ان کی بدعامالیوں کا مزہ ان کو چکھائے آج جو مسلمان عٹ کر رہے ہیں ان حالات سے دوچار ہو رہے ہیں اور رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے آج نافرمانی کی وجہ کی وجہ کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے وہ زمین جس پر مسلمانوں کو اللہ کی بندگی کے لیے برپا کیا گیا پر مسلمانوں کو اللہ کی برپا کیا گیا تھا جس پر مسلمانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا اللہ کی عبادت کریں ایک اللہ کے سامنے پیسہ نہیں ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور زمین پر غیر اللہ کی عبادت غیر نہیں مسلمان کر رہے ہیں اور مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی شہر کوئی خطہ, کوئی جگہ ایسی کو جہاں باباوں کی قبریں نہ ہو جہاں قبروں کی پوجا نہ ہو رہی ہو جہاں غیر اللہ کو پکارا نہ جا رہا ہو اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا چاہتی ہوں اللہ ورسول اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو ورسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو واطل اللہ اللہ اطاعت کرو اللہ کی رسول اور اللہ سبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایدین عامل عطما واطع رسول اے ایمان والو اللہ کے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایدین عمل اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو میرے بھائیو بھائی اور ساتھیو آج اللہ کی تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے میرے بھائیو والی اور ساتھیوں اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا جا رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے موڑا جا رہا ہے شخصیتوں کو اپنا رہنما بنایا جا رہا ہے اپنا پیشوا بنایا جا رہا ہے اپنا کر رہا ہے ان کی اطاعت کی جا رہی ہے ان کی پیروی کی جا رہی ہے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جا رہا ہے ان کو اپنا رگولہ بنایا جا رہا ہے اللہ کا غزب نازل نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا اللہ کا فرماتا ہے پلم آمنا منہم پلم آ سفونا ان تکمنا منہم دونوں نے ہماری آفرمانی کی ہمیں افسوس میں ڈال دیا ہمیں مایوس کر دیا ایمان انبیاء ان کے پاس گئے اور ایمان نہیں لے آئے تو ہم نے کیا کیا انتقمنا تکمنا ہم نے ہم نے ان سے انتقام لے لیا اللہ تبارک و تعالی محلت دیتا ہے جھیل دیتا ہے موقع دیتا ہے اور, اور سب سے لیکن تیار نہیں ہے اللہ کی طرف فوٹو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے رس اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک مطالعہ کیا کرے گا اس کا اس کے اس کی سنت یہ ہے کہ جب قومیں جب قومیں قوموں نے نافرمانیاں کی اور ملنے کے باوجود بھی محنت ملنے کے باوجود بھی مختلف چھوٹے موٹے آزاد کی جھلکیاں دکھانے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اندر سدھار نہیں پیدا کیا اپنی اصلاح نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کام لے لیا اللہ تبارک و تعالی اشا فرماتا ہے غور سے سنیے فکلن اخذلا بے پکل اخدنا بدمبی ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ارسلنا حافبہ ان میں سے کسی کے اوپر ہم نے سخت قسم کی وومن ہوم یا ان کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی وومن من اخدت ہے اور ان میں سے کسی کو ہم نے ہاں کسی کو سخت چیخ نے تباہ و برباد کیا اور ہلاک کر دیا سمود اور وومنڈ ہوم منخسفنا بہن اب اور ان میں سے کسی زمین میں دھسا دیا زمین میں دھسا دیا قارون کی مثال ہمارے سامنے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں یہ واقعات پڑھتے ہیں یہ قصے پڑھتے ہیں لیکن یو ہی قصہ پارینہ کی طرح سے افسانے کی طرح سے پڑھ جاتے ہیں، ہمارے جسم کے روگ کھڑے نہیں ہوتے ہیں امین محمد حضرت امین محمد حسف نا بہل عب امین محمد اغرفنا اور ان میں سے کسی کو ہم نے دبو دیا تباہ و برباد کر دیا مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو ہمارا ہے ہی جتنی نافرمانیاں چاہے کرتے رہے اللہ تو معاف ہی کر دے گا میرے بھائی جہاں اللہ رحیم ہے جہاں اللہ رحمان ہے جہاں اللہ عفو ہے جہاں اللہ غفور ہے وہی صد... وہی چپار بھی ہے وہی عزیز المتقام بھی ہے وہی شدید العقاب بھی, بھی ہے اللہ تبارک مطالعہ اور چپتار عزیز اور اسی طرح سے سزائی دینے والا بھی ہے یہ کیوں بھول جاتے ہیں میرے بھائیو عزیز اور دوستوں اللہ تعالیٰ فرقا. ولا تہین ولا تحظن ان کن تمین غم نہ کرو کمزور نہ پڑو ورین کمزور نہ پڑو ولا, وَلَا تحزن اور غم نہ کرو وہ انتملا تمہیں بلند رہو گے شرط کیا ہے بڑی کڑی شرط ہے بڑی کڑی شرط ہے وہ انتمل تمہیں سر بلندی حاصل ہوگی تم ہو کر کے زندگیار گزار گزارو گے تمہیں عروج تمہیں مقام ملے گا تمہیں مرتبہ ملے گا تمہیں عزت ملے گی تمہیں تمہیں مقام اور مرتبہ ملے گا لیکن ان کنتم مؤمنین شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے رہو آج ایمان تلاش ڈھونڈا جائے چراغ لے کر کے تو ایمان ملے گا کہاں ایمان ملے گا کہاں میرے بھائی آزیز اور ساتھیوں ایمان ملے گا کہاں ہمارے آج ہمارے اندر سب سے پہلی شرط جو ہے وہی مفقود ہوتی نظر آ رہی ہے یہ جو ہم خوش فہمیوں میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ ہے اور ہم بچ جائیں گے میرے بھائی آزیز اور ساتھیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ رکھا تھا ان سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کی ایک ہلکے سی نافرمانی ہوئی ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی بہت کے موقع پر تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسی سزا دی اور کیا آپ نے کیسی سزا دی ان کی ہار ان کی جیت ان کی فتح شکست میں بدل گئی خود مسلمان آپس میں کتم کتھا ہو گئے مسلمانوں کے سامنے سبھی حملہ ہو گیا حملہ ہو گیا اور ستر صحابہ شہید کر دیے گئے اللہ کے رسول سلم ہوا نہیں وہ کو کافی میں لے لیا بہت سارے صحابہ نے اپنی جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں قربان کر دی خود کی چہرے انور میں دھس گئیں آپ کے دندانے مبارک شہیر ہو گئے ایک چھوٹی سی لا فرمانی کی وجہ سے آج مسلمان کے ساتھ ایسا شرک کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تقاد السماوہ سیتا فطر رمی شق الارض و تخر الجبال حدہ نصارہ کی نصارہ کے عیسا علیہ السلام کو بیٹا بنانے کی وجہ سے تبارک کو تارا نے فرمایا کہ یہ ایسا گنا ہے یہ ایسا گنا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے وہ تو شک الردو وہ اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے عزیزوں اور ساتھیوں آج مسلمانوں نے اس سے بڑے بڑے جرائم کر رکھے ہیں اس سے بڑے بڑے گناہ کیے جاتے ہیں گوہر شاہی کو کہتے ہیں کہ یہی رب ہے ریاض گوہر شاہی کو کہا جاتا ہے کہ اور اسی طرح سے یہ جو بابا ہے تمام پیر رہے اور جو مشہور ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں مشکل کو شاہ مانا جاتا ہے یہ اللہ کی توحید میں شرک ہے اس شرک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سلام سے لے کر کے حضرت عیسویہ سلاۃ السلام تک نہ جانے نہ جانے ہزاروں قوموں کو تباہ و برباد یہ اس قوم کی اس امت مسلمہ کی تباہی ہے آج بربادی ہے کیوں ہے کہ سرکے اس کے اندر مبتلا سرکے میں مبتلا ہو گئے ہیں دنیا کی طرف یہ جو ہے بالکل لپکنے لگے ہیں دنکیا کی محبت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی ہے اور موت کو ناپسند کرنے لگے ہیں دنیا کو اتنا آباد کر لیا ہے کہ موت سے ڈرنے لگے ہیں سنیے دو حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش ایک وہ حدیث جو حالات حاضرہ پر دلالت کرتی ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوں میں سے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی فرمایا یوشک الامم قریب ہے دنیا کی قومیں امت کی جمع امم ہے دنیا کی دوسری امتیں تدا علیکم تمہارے ٹوٹ پڑیں گی تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ مسلمانوں کو مٹا دو لک تر ہے نرم نوالا ہے ان کو ہزم کر جاؤ کما تدا التحا جیسا کہ بھوکے کھانے کی پلیٹ کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ آؤ کھانا موجود ہے اسی طرح سے دنیا کی میں مسلمانوں کو نیست و نابود ہو کرنے کے لیے اور سفید ہستی سے مٹانے کے لیے ایک ہو جائیں گی کفر و ملت ان واحدہ یہ کفر ایک ملت ہے سب آپ کے دشمن ہیں سب آپ کو بٹانا چاہتے ہیں خلاف میرے بھائی اور ساتھیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچیدگوئی ہے کہ آج کوئی آپ کا دوست نہیں کوئی آپ کا دوست نہیں ہے سب آپ کے دشمن ہے سب آپ کو بٹانا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا امین نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم کم ہوں گے قلت ہوگی ہماری ہم کم تعداد میں ہوں گے آپ ذرا سا غور کیجئے اس زمانے میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں تھے بہت تھوڑی تعداد میں تھے اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ سے پوچھا گیا کہنے والے نے کہا کیا ہم اس وقت پہ اتنے کم ہو جائیں گے کہ دنیا کی امتیں ہمیں مٹا دینے کے لیے درپے ہو جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا ولا ان تم کثیر تم بہت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے بتائیے آج مسلمان کم ہے بہت مسلمان ہے دنیا کے اندر لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی آج وہ صفت مسلمانوں پر پوری پوری اتر رہی ہے فٹ آ رہی ہے کون سی سفت ان کا غسہ اسل تم سمندر کے جھاگ کے مانند بے وزن ہو جاؤ گے سمندر کا جھاگ سیلاب آتا ہے یا سیلاب کا کی طرح سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی ہاں؟ سیلاب جب چلتا ہے تو آگے آگے جو کوڑا کرکٹ اور اس طرح سے خشوخاساک ہوتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے پانی کی لہریں جدھر چاہتی ہیں ادھر ان کو موڑ دیتی ہے جہاں چاہتی ہے وہاں لے جاتی آج مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ مسلمان اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ جو دشمن ملک چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ اپنے فیور میں کر لیتا ہے مسلمانوں کو اپنی تائید میں کر لیتا ہے تھوڑا سا فائدہ دیکھا تھوڑا سا نفا دیکھا دیکھو مسلمان ادھر سکتے اپنی عزت کی اپنے ایمان کی اپنی توحید کی مسلمانوں کی مسلمان ماؤ بہنوں کی عزت و کی کی کتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے وہ سودا کر لیتے ہیں بلاکن کم ان کا غسہ اس سائل اینات کے اوپر جھات کے مانند ہو جاؤ گے خش و خاصات کی طرح سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی تم بے وزن ہو جاؤ گے تمہارا دنیا میں کوئی مقام اور <تصفح> اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سے سنیے غور سے سنیے بھائی واضح طور یو ڈی کمل اوفی تمہارے اندر وہن پایا جائے گا لوگوں نے کہ وہن کیا چیز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرا ہی دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی اور موت سے بھاگنے لگو گے ناپسند کرو گے دنیا اتنی آباد کر گے کہ دنیا کے لیے سب کچھ کرو گے اور اگر تو تم پیٹ پھیر کر کے بھاگ جاؤ گے yeah. آج یہ ہمارا حال ہے مسلمانوں عزید اور دا دا دا دوستو آج ہم نے اپنی دنیا کو اپنے دل کے اندر بسا لیا ہے اس لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے اسلام کی نشو و کے لیے हा? ہم مال خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں हा? کرنا نہیں چاہتے ہیں مسجدوں اور مدرسے پر اسلام کی نش و اشاعت کے لیے کتابوں کی تقسیم کے لیے سیڑھیوں کی تقسیم کے لیے اسلام کی نش و اشاعت کے لیے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اگر میرے بھائی اور ساتھیوں اپیل کی جاتی ہے تو ہم سے بہت معمولی حصہ نکلتا ہے اور بڑی مشکل سے نکلتا ہے جب کہ دوسری قومیں بہود و نسارہ ہمیں اور آپ کو مٹانے کے لیے ہاں ہمیں اور آپ کو مٹانے کے لیے اپنی پو کو لگائے ہوئے ہیں اپنا سارا مالو سر سیمو سر سب پورا لگا دیا ہے اور ایک سے کہا ہے کس لیے وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط پر ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ خطا پر ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ گمراہ ہے. ہے کہ وہ گمراہ ہے وہ حق پر نہیں ہے وہ باطل پر ہے دنیا کے دوسری کونے جانتی ہیں کہ وہ باطل پر ہے دلیر, مشرق دوسری پر دوسرے پر دھپ کے جاننے والے اور ماننے والے جانتے ہیں کہ وہ باطل پر ہے حق پر نہیں ہے وہ ہے اس کے باوجود بھی وہ ہمیں مٹانے کے لیے سب کو جب نہ لگائے ہوئے ہیں سارا دولت لگائے ہوئے ہیں ہم یہ جانتے ہوئے کہ ہم حق پر ہیں ہم صحیح ہیں ہم حق پر ہیں ہم اللہ کے دین کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کی نشوشاد کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہم کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدو بے اموالم و انف سکم جاہد بے اموال و انف اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ذریعے سے ہاں وہ بھی السلہ سے کم اپنے اللہ کے اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے ہاں اللہ کے راستے میں جہاز ہاں جہاز کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاد کا مطلب میرے بھائیو بازیز اور دوستو خون بہانا نہیں ہوتا ہے جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں پرچار کرو نشر و احتیاط کرو اللہ کے دین کو پھیلاؤ اللہ کے قد کرنے کے لیے کوشش کرو محنت کرو زمان کے ذریعے سے فن کے ذریعے سے اپنے مال کے ذریعے سے میرے بھائی جہازی کا معاملہ تو بہت بعد میں آتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے نفر کریں اس کو تیار کریں بال کو صحیح کریں اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اپنے گھر کی اصلاح کریں اپنے دیکھیے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیو اللہ کا دین پھیلتا چلا جائے گا ہم ہی صحیح نہیں ہے تو دوسرے کیسے صحیح ہوں گے ہم مسلمان ہیں ہمیں دیکھ کر کے ہاں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اللہ کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں بتایا جاتا ہے اس کے باوجود بھی میرے بھائیو آزیزوں اور ساتھیو آج ہم مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہوتی ہے آج اسلح نہیں سب کچھ ہو رہا ہے دنیا سے مسلمان مٹائے جا رہے ہیں ہمارے اپنے ملکوں کا یہی حال ہے چاہے ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو چاہے دیش ہو یا اور دوسرے ممالک ہو ہم دیکھیں ذرا غور سے اور اسی ملک انہی ملکوں کے لوگ آج اس میدان میں جہاں صرف جمعہ کے لیے آتے ہیں صرف جمعہ کے لیے یہ مسلمان تو اس لیے زور ساتھی ہو آج ہماری ذلت و کا اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اپنی ذلت ضلع رش... ذمہ دار ہم خود ہیں دوسری حدیث بھی لے لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یار تم بل جب تم بے اینا کرنے لگو گے بے اینا یہ ہے کہ کسی سے ہاں کوئی سامان ادھار ہاں سوریال میں اور اس کے بعد اس سے فوراً ہی پچاس ریال میں خرید لیا ہاں یہ بے ہے یعنی گویا کے حیلے سود کمایا اور آج یہ سود مسلمانوں میں آب ہو چکا ہے کہیں انٹرسٹ کے نام سے کہیں کسی اور, کہیں فائدے کے نام سے کہیں کسی اور نام سے یہ بالکل آب ہو چکا ہے اللہ من رحم اللہ مگر جسے اللہ تبارک بچائے اور جس پر رحم کرے اور ورودئی تم بزرا ورودئی تم بزرع. اور تم کھیتی باڑی سے راضی ہو جاؤ گے تم اجنا بکر اور بیل اور گائے کے دم کو پکڑ لو گے یعنی کھیتی میں مست ہو جاؤ گے مال مویشیوں میں مست ہو جاؤ گے ہاں وہ ترقم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک وہ تارک چار برا یہ چار چار برا ہے چار جرم ہیں ایک تو یہ کہ سودی کاروبار نمبر دو مال مویشی نمبر تین کھیتی باڑی میں مست اور نمبر چار جہاد کو ترک کر دو گے یعنی زبان مال اور چاندنی سب ساری چیزیں اس میں شامل ہے سلط اللہ علیکم ذلہ اللہ تبارک و کو ذلت مسلط کر دے گا لا ذیو عنكم وہ ذلت ہٹائے گا نہیں اللہ کا حتیہ پر یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ اے مسلمان اس وقت تک تم دنیا کی تباہی اور بربادی سے اور اس وقت تک تم رسوائی سے اور ذلت سے نہیں بچ جب تک کے تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہیں آؤ گے تب تک مضبوطی سے نہیں پکڑ لوگے جب پر صحیح انداز میں نہیں ہو جاؤ گے اس اسلام پر جس اسلام کو ہمارے نبی نے ہم کو دیا تھا یہ जाली اسلام نہیں اسلام इस्लाम یہ دکھاوے والا اسلام نہیں اصلی اسلام جو ہے اس کو پکڑو اس دین کی طرف لوٹ آؤ سارے